ہم بونا بچوں کے لیے سلاحی کہانیاں اور بہت کچھ کروا رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ ڈاٹ کام الحمد للہ علام اللہ نبی جباد أَما بعد فَعذُ بِلههِ مِنَ الشَّيطانبدينينِ بِسمِ الله ي الرَّحْمَ ل الرَّحين فأَرسَلناَالَْهِ مُّوفان وََجَرادََقَُّلَ فََّّفَاد وََدَّم بََّمَ آياتٍُّ فَ الصَّلاات فَسْتَك برَرُوكَانهُ قَوْمَم مجرمين ولمّا عليهم الرجز قالوا قالوا يا موسى لنا رَبَّكَ بِمَا مر رجالو کالو یا عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي عید صدق اللہ آج کے درس کا آغاز ہم سورت العراف کی آیت نمبر 133 سے کر رہے ہیں ذکر چل رہا ہے پھر کا جو کہ واقعہ پیش آیا سیدنا رحم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ سلاط اسلام نے پہلے انہیں دلائل سے سمجھایا نہ سمجھے تو اللہ پاک نے ان پر مختلف عذاب بھیجے طوفان کا عذاب جراد قمل و دم یہ مختلف قسم کے عذاب اللہ نے ان پر بھیجے تورات میں ان عذابوں کا قدر تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے طوفان سے عام طور پر سیلاب کی طرف ذہن جاتا ہے لیکن یہ حقیقت میں عذاب جو ان پر آیا آسمانی آگ اور اولوں کی صورت میں جس پر یہ اولے پڑتے وہ ختم ہو جاتا بل جرات جراد, جراد ٹڈی کو کہتے ہیں ٹڈی ڈل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اتنی ٹڈیاں آ گئیں کہ اہل مصر نے آج تک اتنی ٹڈیاں دیکھی نہ تھیں سارے ملک کو انہوں نے ڈھانک لیا ایسا کہ اندھیرا چھا گیا اور وہ سارا سبزہ چٹ کر گئی بل قمل۔ پھر کا عذاب ان پر آیا کیا انسان اور کیا حیوان ہر قسم کے ہر کسی کے جسم میں جوئیں پڑ گئیں بدضفاد مینڈکوں کا عذاب ہر گھر میں مینڈک ہر آرام گاہ میں مینڈک ہر بستر میں مینڈک نہروں میں مینڈک پانی کے مٹکے سے پانی لینے کے لیے گلاس آگے کرتے تو اس میں مینڈک بد دم خون کا عذاب آیا پتھر اور لکڑی کے برتنوں میں خون دریاؤں میں خون نہروں میں خون حتیٰ کہ مچھلیاں مر گئیں آیا مفصلات یہ فرماتے ہیں اللہ کہ یہ مفصل نشانیاں واضح نشانیاں اللہ کی طرف سے عذاب کی نشانیاں ان کی پکڑ کی نشانیاں اور موس علیہ السلام کی صداقت کی نشانیاں مگر انہوں نے سمجھ کر نہ دیا فس انہوں نے تکبر کا راستہ اختیار کیا تکبر کا راستہ اختیار کیا ایک حدیث میں آتا ہے سربر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکبر کی مذمت بیان فرمائی تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر کوئی اچھا لباس پسند کرتا ہے اچھا جوتا پسند کرتا ہے تو کیا یہ بھی تکبر ہے فرمایا نہیں یہ تکبر نہیں ہے تکبر کیا ہے دو لفظوں میں آقا نے اس کی وضاحت فرمائی فرمایا کہ تکبر نام ہے انسانوں کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھنے کا اور حق بات کو ٹھکرانے کا تو یہ تکبر ہے انسانوں کو حقیر سمجھنا اپنے آپ کو برتر سمجھنا اور حق بات کو ٹھکرا دینا یہ تکبر تھا جو فراؤنی میں آ گیا وہ حقیر سمجھتے تھے بنی اسرائیل کو ہے کہ موسا علی اسلام کو چنانچہ قرآن میں آتا ہے موسا علیہ السلام نے جب اس کے ساتھ گفتگو کی اور چونکہ آپ کی زبان میں قدر لکنت تھی تو فرعون نے کہا ام انا خیر من منہازی ہو مہین بلائی میں <يُبِين> اس زلیل شخص سے بہتر ہوں اللہ برسر مجلس کہا میں اس دلیل شخص سے بہتر ہوں یہ تو بات بھی اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا اپنے آپ کو عزیز کہا اور معاذ اللہ سب سے بڑے معزز انسان اپنے وقت کے ہےت موس علیہ السلام ان کو اس نے زلیل کہا یہ تو بات بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکتا میں دیکھو کیسے بات کرتا ہوں قادلام ہوں تو حقیر بھی سمجھتے تھے اور حق بات کو ٹھکراتے بھی تھے جو آقا نے تکبر کی دو نشانیاں بیان فرمائی دوسروں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کو ٹھکرا دینا میں نہیں مانتا اپنی بات کو اپنی رائے کو بالا دست رکھنا اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سچائی کی بات کو شکست دینے کی کوشش کرنا ٹھکرا دینا یہ ہے تکبر بھائیو یہ سمجھ لیجیے بہت سے لوگ یہ سمجھتے میں تو بڑا مسکین سا آدمی ہوں بڑا متوازے ہوں بڑا خاک سار ہوں سمجھتے میرا لباس سادہ سا ہے اور میں گردن جھکا کر چلتا ہوں یاد رکھیے صرف گردن جھکانے سے توازو نہیں آتی اور صرف مسکینوں والا لباس پہننے سے توازو نہیں آتی اور صرف اپنے آپ کو فقیر حقیر کہنے سے گناگار کہنے سے توازو نہیں آتی اگر کوئی شخص دل کے اندر دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور حق بات کو ٹھکراتا ہے تو یہ متکبر ہے فس تکبرو انہوں نے تکبر کیا اللہ کہتا ہیں کانو قوم مجرمین مجرم قوم تھے آبی مجرم آدی مجرم تھے کہ اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے پھر بھی نہیں سمجھتے ولما بکال رجو جب ان پر کوئی عذاب آتا کالو یا موس رب کبھی دک تو کہتے اے موسا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کا واسطہ دے کر جو تمہارے رب نے تم سے کر رکھا ہے یہ عذاب ایک ہی وقت میں نہیں آئے کہ ایک ہی وقت میں طوفان بھی آ گیا ہو کڑیاں بھی آ گئی ہوں جو آ گئی ہوں مینڈک بھی آگے ہوں،, ہوں خون بھی آ گیا ہو یہ عذاب ایک وقت میں نہیں آئے یکے بات دیگرے اللہ کہتے جب بھی کوئی عذاب آتا تو موس علیہ اسلام سے کہتے ہمارے لیے دعا کرو اپنے رب سے اس اہد کے واسطے جو اس نے تم سے کر رکھا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں تکبر کی وجہ سے مانتے نہیں تھے اور بار بار عرض کرتے رہتا ہوں ایمان جان لینے کا نام نہیں ہے مان لینے کا نام ہے گردن جکا دینے کا نام ہے حق کے سامنے گردن کو جکا دے صرف علم صرف معلومات صرف جان لینا یہ ایمان نہیں ہے مان لے سر تسلیم خم کر دے یہ ایمان ہے آخر جب السلام سے کہہ رہے ہیں ہماری دعا کرو اس عہد کے واسطے جو تم سے تمہارے رب نے کیا ہوا ہے تو اس سے کیا سابت ہوتا ہے جانتے تھے کہ موسا اللہ کا نبی ہے اور اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ تم دعا کرو گے تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اس نے تو کہا اس عہد کے واسطے رب سے دعا کرو جو اس نے تم سے کیا ہے دعا کرو ہمارے لیے ان کش نے ہم سے اس آفت کو ہٹا دیا لنک منک ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے مَأَكَ بَنی اسرائیل اور ہم تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو آزادی دے کر بھیج دیں گے یہی تو دو مطالبے تھے سیدنا نمو صلی اسلام کے ایک تو یہ کہ تم ایمان لے آؤ اور دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل کو آزادی دے دو ان کے غلامی کے شکنجے میں جکڑ کر نہ رکھو تو دونوں مطالبے تسلیم کر لیتے جب بھی کوئی عذاب آتا اللہ کی طرف سے پکڑ آتی کہ ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزادی بھی دے دیں گے لیکن اللہ کہتے ہیں فلم الا اجلن ہوں بالغ جب ہم ان سے عذاب کو ہٹا دیتے کچھ مدت کے لیے جس تک وہ پہنچنے والے ہوتے ازا ہوں یون کسون سی وقت دف اتن اپنے وعدے کو توڑ دیتے اپنے عہد کو توڑ دیتے عہد کرتے ایک دفعہ ہم سے اس عذاب کو ہٹا دے ہم ایمان لیں گے بنی اسرائیل کو آزادی بھی دے دیں گے موسا علیہ اسلام دعا کرتے اے اللہ یہ وعدہ کر رہے ہیں تو ان کو تکلیف سے نجات دے دے اللہ اپنے نبی کی دعا پوری کرتے تکلیف ہٹ جاتی لیکن اللہ فرماتے وہ اپنے عہد کو توڑ دیتے میرے بھائیوں میری بہنوں یہ عام انسان کی بھی فطرت ہے یہ صرف بنی اسرائیل کی فطرت نہیں عام انسان کی بھی یہی فطرت ہے مصیبت میں پھنستا ہے اللہ سے وعدے کرتا ہے دعائیں کرتا ہے اللہ ایک دفعہ نجات دے دے میں سیدھا ہو جاؤں گا توبہ کر لوں گا. اس کو یاد آتی ہیں اپنے گناہ یاد آتے ہیں اپنے گناہ گلتیاں یاد آتی ہیں جب مصیبت میں اللہ پاک اس کو پکڑتے ہیں بڑوں, بڑوں کو یاد آ جاتی ہیں بیماری کے بستر پر پڑے ہوئے حادثے میں ایکسیڈینٹ میں کاروبار میں نقصان ہو جائے تو پھر اللہ یاد آتا ہے پھر انسان وعدے کرتے ہیں لیکن پھر بھول جاتے ہیں ایک ساتھی مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے دیکھا ایک پولیس والے کو ہر پولیس والے ایسا نہیں ہے بھائی کہیں پولیس والے کہیں ہمیں بدنام کر رہے ہیں ہر پولیس والا ایسا نہیں تو ایک پولیس والے کو دیکھا ہسپتال کے باہر بیٹھا ہوا تھا اور اندر اس کی عزیزہ موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھی اب پریشان تھا بہت پریشان تو میں نے اس سے پوچھا کیا پریشانی ہے, کہتا ہے مجھے اپنے گنا یاد آ رہے ہیں ہاں پوری چکی چل رہی ہے میرے سامنے میں نے یہ زیادتی کی فلاں کے ساتھ زیادتی کی فلان کے ساتھ زیادتی کی مجھے وہ یاد آ رہا ہے میں نے کہا کوئی ایک زیادتی تو سناؤ سناؤنے کہ ایک دن رات کے وقت میں پہرے پر تھا ایک بچارہ برا آدمی مجھے مل گیا میں نے اپنی عادت کے مطابق اس کو روکا تلاشی دو اس نے کہا لے لو میں تلاشی لی تو اس کی جیب سے صرف ایک سو روپئے نکلے میں نے کہا کہاں سے لیا اب وہ کیا جب دیتا سو روپیہ کہاں سے لیا کہ جیب رکھا ہے بتاؤ کہاں سے لیا ہے سو روپے لے کر گھوم رہے ہو اس نے کہا مجھے آپ چھوڑ دیں سو روپیہ آپ رکھ لیں تو کہتے میں نے اپنی جیب میں ڈال لیا تو کہنے لگے مجھے اپنے گنا اپنی زیادتی اپنے ظلم یاد آ رہے تو انسان کو جب اللہ پکڑتے تو اس کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں اپنی زیاتیاں اپنی بغاوتیں اپنی سرکشیاں میں نے کیسے اللہ کے حکموں توڑا یاد آتے ہیں لیکن اللہ تکلیف سے نجات دیتے ہیں پھر بھول جاتا ہے چنانچہ اللہ پاک خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں و مسل انسان ذر د آنا لی جم بھی اوکا او کا جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے ہمیں پکارتا ہے لیتے ہوئے بھی پکارتا ہے بیٹھ کر بھی پکارتا ہے کھڑے بھی پکارتا ہر حال میں پکارتا ہے فرما کا جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں مرا کا الم ید ان مسا ایسے ہو جاتا ہے گویا کہ نہ تو اس کو کبھی کوئی تکلیف پہنچی تھی نہ اس نے ہم سے دعا کی تھی ڈبل نہ ہم سے کوئی وعدہ کیا تھا کیسے ہو جاتا ہے اللہ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا دوستی کہیں گے اللہ ہمیں ایک دفعہ بھیجے ایک دفعہ بھیجے دیا اب ہم گناہ نہیں کریں گے باز آ جائیں گے تیری مان کر چلیں گے لیکن اللہ کہتے ہے میں اگر ان کو بھیج دوں یہ پھر بھی وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے۔ یہ حقیقت بہت کم لوگ ہیں جو مصیبت اور پریشانی سے سبق لیں بہت کم اکثریت کا حال یہ ہے مصیبت اور پریشانی کے دور ہوتے ہی وہی حرکتیں کرنے لگتے ہیں جو پہلے کر رہے تھے ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا پرانے پاک میں انسان کو پتہ نہیں ہم ہر سال اس کو ایک یا دو دفعہ مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں امتحان میں فطرے میں ڈالتے ہیں لیکن پھر ہمیں بھول جاتا ہے ہم میں سے کون ہے جو سال میں دو چار دفعہ کسی مصیبت کسی بیماری کسی پریشانی کسی حادثے سے دو چار نہ ہوتا ہوں. یہ دنیا تو دکھوں کا گھر ہے مصیبتوں کا گھر ہے تکلیفوں کا گھر ہے بیماریوں کا گھر ہے اور انسان اللہ سے وعدے کرتا ہے پھر بھول جاتا ہے تو اللہ فرماتے کہ جب ہم ان سے تکلیف کو دور کر دیتے تو وہ اپنے وعدوں کو توڑ دیتے ہم, منہم ہم, ہم نے ان سے انتقام لیا اللہ کہہ ان رہے ہم نے ان سے انتقام لیا اللہ کے انتقام کا مفہوم وہ نہیں جو انسان کے انتقام کا مفہوم ہوتا ہے انسان کا انتقام کیا ہے یہ کسی سے بدلہ لیتا ہے تم نے مجھ پر زیادتی کی تھی میں تم پر زیادتی کر کے بدلہ لیتا ہوں تاکہ میرا دل ٹھنڈا ہو جائے تم نے میرے باپ کو قتل کیا میں تمہارے باپ کو قتل کر کے انتقام لوں گا تاکہ مجھے سکون ملے یہ انسانی انتقام ہے تم نے مجھے تھپڑ مارا میں نے تمہیں تھپڑ مار دیا یہ انسانی انتقام ہے لیکن اللہ کے لیے انتقام کا مفہوم یہ نہیں ہے اللہ پر کوئی زیادتی نہیں کر سکتا کوئی اللہ پر زیادتی نہیں کرتا اور اللہ کو انسانوں کو سزا دے کر کوئی سکون نہیں ملتا اللہ کہ مجھے مزہ آ گیا سزا دے کر نہیں ایسا نہیں ان اللہ کہتے انسان جو بھی گناہ کرتا ہے یہ حقیقت میں اپنے اوپر زیادتی کرتا ہے چوری کرتا ہے اللہ کے ساتھ زیادتی نہیں اپنے ساتھ زیادتی ہے شراب پیتا ہے اللہ کے ساتھ زیادتی نہیں اپنے ساتھ زیادتی ہے نشہ کرتا ہے کوئی بھی نشہ اللہ کے ساتھ زیادتی نہیں اپنے ساتھ زیادتی ہے نماز چھوڑتا ہے اپنے ساتھ زیادتی ہے والدین کی نافرمانی کرتا ہے اپنے ساتھ زیادتی ہے کفر شرک کسک منافقت کرتا ہے یہ اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اللہ کے انتقام کمانا کیا ہے کہ ہم نے ان کو کیفرے کردار تک پہنچا دیا ان کے کفر کا یہی انجام ہونا تھا ان کی سرکشی کا یہی انجام ہونا تھا جس تک ہم نے ان کو پہنچا دیا فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمْ ہم نے ان کو دریا میں غرق کر دیا وہ زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں تھے یہ انبو بھی آیاتی اس طرح سے کہ انہوں نے ہماری ایتوں کو جپلایا وہ کانو انہا غا اور وہ ہماری آیات سے بے پرواہ بے خبر بنے رہے او رسن القم الدین کانو اور ہم نے اس قوم کو وارث بنا دیا جسے کمزور سمجھا جاتا تھا بنی اسرائیل کو ہم نے وارث بنا دیا جسے کمزور سمجھا جاتا تھا مشار قل عرضی و مغاری بہار و مغاری زمین کے مشرقوں کا بھی مغربوں کا بھی وہ زمین جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں اس کا وارث بنا دیا اللہ نے وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو انہیں بہت کمزور سمجھا جاتا تھا کس جگہ کا مصر کا وارث بنا دیا فرعونیوں کی ہلاکت کے بعد اور شام کا وارث بنا دیا امالقا کی ہلاکت کے بعد اور عام طور پر اس سے شام کی سرزمین لی جاتی ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنا دیا اس لیے کہ شام کی سرزمین کو اللہ نے مبارک سرزمین قرار دیا یہاں پر بھی اور سورہ اسرا میں بھی جہاں اللہ نے میراج کا واقعہ بیان فرمایا چنانچہ اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ ہی لم المسجد الحرام ال المسد الاقفا الکنا ہُو ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقفا تک لے گئی جس کے گرد و پیش میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں تو اسمراج اس شام کی سرزمین ہے یہ کون سی برکتیں ہیں مادی برکتیں بھی ہیں روحانی برکتیں بھی ہیں مادی اعتبار سے تقریباً دنیا کی سب سے زرخیز زمین یہ شام اور فلسطین کی سرزمین ہے اور روحانی اعتبار سے دنیا میں سب سے زیادہ انبیاء آئے شام کی سرزمین میں اور سب سے زیادہ قبریں ہیں انبیاء کرام علی مسلم کی اسی سرزمین میں اس لیے اللہ نے اس سرزمین کو مبارک قرار دیا ہے متمت کلی متربک الحسن علا بنی اسرائیل اور تیرے رب کا نیک وعدہ پورا ہو کر رہا بنی اسرائیل کے لیے کیوں بما صبر ان کے صبر کی وجہ سے ان کے صبر کی وجہ سے بائیو اللہ بتا رہے کہ بنی اسرائیل کو ہم نے جو عزت عطا فرمائی اور مبارک سرزمین پر غلبہ عطا فرمایا تو ان کی مخصوص نسل کی وجہ سے نہیں خاندان کی وجہ سے نہیں انبیاء کی اولاد ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ کردار و عمل کی وجہ سے صبر کی وجہ سے تو یہ اللہ نے اس لیے ذکر کیا تاکہ ذہنوں سے یہ بات نکل جائے کہ ہمیں کچھ دنیاوی یا دینی عزت ملے گی محض صب اور خاندان کی وجہ سے بلکہ اللہ فرمائے کردار و عمل کی وجہ سے میرے بعدے پورے ہوں گے انہوں نے صبر کیا اور صبر کا انجام اچھا ہوا مدم مرنا ماں کا نے یسنا ار اون اور ہم نے ملیا میٹ کر دیا جو کچھ فرآن اور اس کی قوم نے اونچی اونچی عمارتیں بنا رکھی تھی ہم نے سب کچھ ملیا میٹ کر دیا قرآن کے اس انداز سے ثابت ہو رہا ہے یہ اونچی عمارتیں یہ پلازے یہ بلڈنگیں یہ صرف آج نہیں بنائی جا رہی یہ فرعون کے زمانے میں بھی بنائی جاتی تھی اتنا اونچا پلازہ اس نے اتنی اونچی بلڈنگ اس نے بنائی کہ قرآن میں آتا ہے اس نے اپنے وزیر حامان سے کہا تھا ابنلی سرحا ل اسباب اسباب سماواتی فاطالیہ الا ال الہ موسا اتنی اونچی بلڈنگ بناؤ کہ میں اس پر چڑھ کر موسا کے خدا کو دیکھ سکوں موسا کا خدا میں دیکھ سکوں ہوتا ہے نہ معلوم کہ کتنی منزلہ وہ بلڈنگ ہوگی جو ہمان نے بنائی تھی اسی لیے بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ یہ جو کچھ دنیا میں آج ہو رہا ہے یہ اتنی ترقیات یہ اتنی تعمیرات اور یہ اتنی ایجادات اور یہ ایسی ایسی بلڈنگ یہ پہلے بھی بن چکی ہیں لیکن ان قوموں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے سب کچھ تباہ کر دیا بھی بنی اسرائیل بہر اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا بہر احمر کے شمالی سرے کو عبور کر کے بنی اسرائیل نے جزیرہ نمائے سینا میں قدم رکھا اور شمال سے جنوب کی طرف انہوں نے سفر شروع کیا پتو الا قومی تو ایک ایسی قوم کے پاس سے ان کا گزر ہوا یا اپنے بتوں پر جھکے بیٹھے تھے اپنے بتوں کو لیے بیٹھے تھے بتوں کی عبادت کر رہے تھے جب انہوں نے انہیں بتوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو بنی اسرائیل کو یہ منظر بڑا پسند آیا کہ ہم تو ایسے خدا کو مانتے جو نظر ہی نہیں آتا بعض بیوقوف کہ دیتے ہیں مع اللہ سنم آز اللہ ہم تو اندھیرے میں ٹکرے مار رہے اور یہ دیکھے سامنے خدا نظر آ رہا ہے اس کی عبادت کر رہے ہیں ان کو یہ منظر بڑا پیارا لگا بڑی خوبصورت مورتیاں اور عجیب و غریب قسم کے بت اور دیویاں تو انہوں نے کہا یا لنا الاحن کمالحم علی اے موسا ہمارے لیے بھی کوئی نظر آنے والا معبود بنا لے جیسے ان کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی بنا دے کوئی مورتی کوئی بت کوئی دیوی جو نظر آئے ہمارے لیے بنا دے تاکہ ہم بھی عبادت کرے یہ کون لوگ تھے قرآن نے متعین نہیں کیا اور آپ جانتے ہیں قرآن کا یہ انداز نہیں ہے قرآن تاریخ کی جزیات میں نہیں پڑتا کہ ان کا گزر فلا ملک سے ہوا فلا شہر سے ہوا فلا نسل سے تعلق رکھنے والی قوم تھی اور وہ عبادت کر رہی تھی بتوں کی قرآن کا یہ انداز نہیں قرآن نے کہا مطلق نے قوم تھی جو بط پرستی میں مبتلا تھی البتہ بعض مفسرین نے لکھا یہ کنعانی تھے واللہ آلم بس سوام اصل میں طویل غلامی نے بنی اسرائیل کو ذہنی اور اخلاقی طور پر پست کر دیا تھا ورنہ جس قوم نے اللہ کے اتنے احسانات دیکھے ہوں کہ بنی اسرائیل کے بنی اسرائیل کو اللہ نے پھر کے ظلم سے نجات دی وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے اور پھر ان کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے دریا میں راستے بنا دیے اور من طلوا کھانے کے لیے انتظام کر دیا اور بادلوں کا سایہ مہیا کر دیا اس اللہ کو بھول کر کہہ رہے ہمارے لیے ایک بت بنا دو جیسا یہ واقعہ آیا ہے اسی طرح کا ایک واقعہ حدیث میں بھی آتا ہے حدیث میں آتا ہے ابو باقد لیسی خود کہتے ہیں اور کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہنین کی طرف نکلے تو ایک بیری کے درخت کے پاس سے ہمارا گزر ہوا اسے جاہل اور مشرک لوگ ذات و انواد کہتے تھے ذات و انواد اور برکت کے لیے مشرقین اپنے ہتھیار اس درخت کے ساتھ لٹکایا کرتے تھے تو حضرت ابو باقب کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی غلطی ہو گئی مجھے یہ منظر بڑا پسند آیا کہ ان کے لیے ایک درخت ہے جس کے ساتھ اپنے ہتھیار لٹکاتے ہیں اور بڑا فخر کرتے ہیں تو میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اجعل لنا خاض ہی ذات انوات کمال کفار ذات و انوات یا رسول اللہ ہمارے بھی کچھ ذات و انوات بنا دے جیسے ان کے ذات انوات ہے کوئی درخت ہماری متعین کر دے ہم بھی فخری پر اس پر اپنے ہتھیار لٹکایا کرے جیسے کہ یہ لٹکاتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تم تو وہی بات کہہ رہے ہو جو بنو اسرائیل نے موسا علیہ اسلام سے کہی تھی النا الاحن کمال ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دے جیسے ان کے لیے معبود ہیں اور اس موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے حوالے سے یہ پیشن گوئی فرمائی